أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه اجمعین سورہ یونس قرآن مجید کی سورہ جس میں ایک سو اور نو آیات ہیں دسویں سورہ بنیادی جو مضامین ہیں اس میں سب سے پہلے تو قرآن مجید حکمت پر مبنی ہے اس کے حوالے سے اہل ایمان کے لیے خوشخبری اور بشارت ہے پھر قریش کے مشرقین اور جو آخرت کے منکرین ہیں ان سے بحث ہے ان سے مجادلہ ہے اور قرآن مجید کا دفاع ہے قریش کی جو دنیا دار اور مادہ پرست قیادت ہے ان سے بحث ہے اور وہاں بھی پھر دفاع قرآن ہے پھر قریش کے جو منکرین رسالت ہیں اور منکرین قیامت ہیں ان سے بحث ہے مجادلہ ہے اور دفاع قرآن ہے پھر قریش کے جو مشرکانہ عقائد اور خود ساختہ انہوں نے جو اپنی مرضی سے حلال اور حرام بنا لیے ہیں وہ جو قوانین ہیں ان پہ بحث مبحثہ ہے ان پہ مجادلہ ہے مجادلہ اگر لفظی معنوں میں بات کریں تو بنیادی طور پہ جھگڑے میں آتا ہے کہ ان سے اس معاملے میں جھگڑا ہے قریش کے مشرقین اور منکرین آخرت جو ہیں ان سے مجادلہ ہے اور پھر دفاع قرآن حکیم ہے اور اسی طریقے سے بڑا واضح بیان ہے کہ قرآن جو ہے وہ ہر قسم کے شخص سے پاک ہے توحید جو ہے وہ اصل پیغام ہے اور پھر سب سے آخر میں قرآن مجید پر ایمان لانے اور قرآن کی پیروی کرنے اور صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرنے کی ہدایت یعنی بنیادی طور پہ قرآن مجید کے جو دلائل ہیں جن کو ہم محکم سمجھتے ہیں جن کو ہم مکمل سمجھتے ہیں جن کو ہم مضبوط سمجھتے ہیں ان کی روشنی میں منکرین رسادت منکرین آخرت منکرین توحید مشرقین مکہ ان پہ حجت تمام کی گئی ہے ان کے مطالبات اور ان کے اعتراضات کے جواب دیے گئے قرآن مجید میں یہی کمار کی بات ہے کہ اگر مختلف سورا سمجھ کر پڑھ لی جائیں تو انسان کو ایک مسلمان کو راستہ واضح طور پہ نظر آنے لگتا ہے کہ اس راستے پر چل کر میں مسلمین کے درجے سے نکل کر مؤمنین کے درجے میں داخل ہو سکتا ہوں اور پھر مزید آگے چل کر مؤمنین کے درجے سے نکل کر محسنین کے درجے میں داخل ہو سکتا ہوں ہمارے قرآن مجید میں اکثر اوقات یہ کیا جاتا ہے کہ اس کو اس طریقے سے لیا جاتا ہے کہ جیسے قصے ہیں کہانیاں ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان قصے اور ان کہانیوں کا مقصد ایک مسلمان کو ایمان مضبوط کرنے کے لیے دلائے اور پرانی اقوام کی کوتاہیاں اور ان کو ملنے والی سزائیں یہ بتانا مقصد ہے تاکہ ایک مسلمان جو ہے وہ اللہ کے ساتھ اپنے رابطے کو مضبوط کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے رابطے کو مضبوط کرے ان کی اطاعت اور ان کی اتباع کی مخلصانہ کوشش کرے کوتاہی اگر ہو جائے تو اس پہ پھر ندامت ہو اللہ سے مغفرت طلب کرے اللہ تبارک مطالعہ معاف فرما دیتے تو سب سے پہلے تو یہ بڑا واضح طور پہ بتا دیا گیا کہ قرآن مجید جو ہے وہ ایک حکمت والی کتاب ہے اس میں بڑی معرفت کی باتیں ہیں اور یہ جو کتاب ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی جن کا تعلق قبیلہ قریش کے ساتھ ہے اور مقصد یہ ہے کہ جو ایمان والے ہیں ان کو خوشخبری دی جائے اور جو ایمان والے نہیں ہیں کافر ہیں ان کو تمبی کی جائے اور کفار جو یہ حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک الزام دھرتے تھے استغفر اللہ اور ان کو کہتے تھے کہ یہ تو ساہر ہے سہر کرتا ہے جادو کرتا ہے اس کا رد قرآن نے کیا ہے وہ اللہ کے نبی ہیں اور جادو کا کوئی تعلق کسی اللہ کے نبی کے ساتھ نہیں ہو سکتا اللہ و تعالیٰ کے جو صفات ان کے حوالے سے قریش کے عقیدہ توحید کو ضرب لگائی گئی اور ان کے عقیدہ آخرت جو وہ تردید کرتے ہیں جو ان کا اس سے ضرب لگ گئی اللہ خالق ہے اللہ رب ہے وہ اختیار رکھتا ہے ہم یہ مانتے ہیں کہ روزے قیامت شفاعت کچھ لوگ کریں گے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے یہ کام کریں گے مگر ہم یہ بھی مانتے ہیں جیسا کہ قرآن میں بھی تذکرہ اسی سورہ بھی آ گیا کہ جو بھی شفاعت ہوگی وہ اللہ کی اجازت سے ہوگی اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ ہی کو رب مانے اسی کی عبادت کریں کیونکہ اسی نے قیامت برپا کرنی ہے تاکہ ہمارے اعمال کے مطابق یا ہمیں جزا دی جائے یا ہمیں سزا دی جائے وہی تمام کائناتوں کا مالک ہے خالق ہے اسی نے سورج بنایا اسی نے چاند بنایا اور یہ دنیا تخلیق کی اس کا بھی ایک مقصد ہے اور وہ مقصد یہی ہے کہ ہم انسان تقوی اختیار کریں اور جو خالص دنیا دار لوگ ہیں اور وہ لوگ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منکرین ہیں اور جو قرآن کی دعوت کو مسترد کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں یہ سرکش ہیں ان کو سزا ملے کی ایک چیز ذہن میں رکھے کہ ہمارے یہاں بھی ایک مرض اب بہت پھیل رہا ہے ہم بھی کئی بار اس قسم کی بات کرتے ہیں کہ جی قرآن مجید استخر اللہ استخراللہ ڈیڑھ ہزار سال قرآن کتاب ہے اور آج کے زمانے کے اور ماحول کے تقاضے مختلف ہیں استخراللہ آخر حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ سے پہلے بھی تو مختلف حکومتیں تھیں جب جب دین میں بگاڑ پیدا ہوا یا جب جب دنیا میں کوئی تبدیلی ایسی آئی جس کے مطابق کوئی نئی چیز ضروری تھی تب تب نیا نبی آیا اب جب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم جانتے ہیں کہ آخری نبی آخری رسول ہیں آپ کے بعد کسی کسی نبی نے کسی رسول نے رسول نہیں آنا تو یہ بات سوچنا بھی کفر ہو جاتا ہے کہ ہم کہیں گے کہ جی اور احادیث مبارکہ میں کوئی ایسی گفتگو ہے کوئی ایسی بات ہے جو آج کے تقاضے کے مطابق نہ ہو استغفر یہ کفر میں آتی ہے ہمیں اپنے ایمان کو بچانا ہے اور اس سوچ سے ہمیں دور رہنا ہے ہمیں اکثر اس طرح کی بات سننے کو ملتی ہے کہ دیکھیے مشرقین ہیں اور کفار ہیں اور غیر مسلمین ہیں وہ تو اتنے اچھے رہ رہے ہیں ان کی اب مسائل نہیں ہیں ان کی اب مصیبتیں نہیں ہیں ہم مسلمان ہیں ہمارے یہاں اتنی مصیبتیں اور مسائل ہیں ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ غیر مسلمین کے لیے اس دنیا کو نما بنایا گیا ہے لیکن اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے لیے یہ دنیا قید خانے سے کم نہیں پہلی بات دوسری بات یہ سمجھنا کہ وہاں پہ مسائل نہیں ہے مسائل نہیں ہے یہ بھی بہت شدید غلط فہمی ہے وہاں پر بھی تباہیاں آتی ہیں وہاں پر بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں وہاں پر بھی ہر قسم کی مصیبتیں موجود ہیں یہ ضرور ہے کہ جب انسان تعصب کا چشمہ آنکھ پہ لگا لیتا ہے تو اس کو پھر صرف وہی نظر آتا ہے جو وہ دیکھنا چاہتا ہے باقی کوئی چیز اس کو نظر نہیں آتی وہ وہی سنتا ہے جو وہ سننا چاہتا ہے باقی کوئی چیز اس کو نظر نہیں آتی منکرین آخرت تو وہ لوگ تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے تھے کہ یہ جو آپ کی خالص توحید ہے اور عقیدہ آخرت ہے اور جزا اور سزا کا جو معاملہ آپ بیان کرتے ہیں اس کو آپ تبدیل کر دیجئے تو ہم آپ کو تسلیم کر لیں گے اس کا مطلب وہ تو پہلے ہی یہی ہی ان کا تقاضا تھا کہ قرآن مجید میں تبدیلی لائی جائے قرآن کو تبدیل کیا جائے اس میں ترمیم کی جائے لیکن قرآن مجید کو تبدیل کرنے کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن مجید ہمارے پاس لے کر آئے ہیں اس کو عملی طور پہ نافذ کرنے کے لیے اس لیے نہیں کہ کسی ایک یا دو یا تین گروہوں کی خواہش کو سامنے رکھتے ہوئے اس میں کوئی تبدیلی کریں یہ سوچنا بھی جو ہے وہ کفر کی نشانی ہوگی اس سے ہمیں بچنا ہے اب انسان جو ہے وہ ناشکرا ہے نا پن جو ہے وہ بھی کفر میں شامل ہوتا ہے مایوسی بھی کفر میں شامل ہوتی ہے یہ اللہ کی بغاوت کے زمرے میں آتی ہے تو ناشکری، مایوسی اللہ سے بغاوت اپنے نفس کے معاملے میں جو بغاوت کا معاملہ ہے ان سب چیزوں پہ آخرت کے خوف کو اگر سامنے رکھا جائے تو انسان صحیح راستے پر چلتا ہے ہاں ایک معاملہ بڑا ضروری ہے سمجھنا کہ ایمان خوف اور امید کی درمیانی حالت کا نام ہے یہ قول صحابہ سے بھی ہمیں ملتا ہے رکوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمع اگر ہم صرف امید پہ چلے جائیں گے تب بھی گمراہی میں پڑ جائیں گے تب بے عملی کا مظاہرہ ہوگا ہمارے بے تحاشا مسلمان ایسے ہیں جو تاریخ نماز ہیں نماز نہیں پڑھتے ان سے بات کی جائے تو کہتے ہیں کہ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے وہ امید کی اس سطح میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پہ اتر آئے تو اگر صرف امید ہوگی تو بھی نافرمانی ہوگی اور بے عملی ہوگی اور اگر صرف خوف ہوگا تو بھی نافرمانی اور بے عملی ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر مایوسی ہوگی اور مایوسی کے عالم میں انسان اس درجے میں پہنچ جائے گا جب کہے گا اب تو کچھ نہیں ہو سکتا تو کچھ کر کے کیا کرنا ہے تو ایمان امید اور خوف کی درمیانی حالت کا ہم سے کوتاہی ہو خوف پیدا ہو ہم مغفرت طلب کریں اور پھر امید کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری مغفرت قبول فرمائے گا اور ہماری کوتاہی کو معاف فرمائے گا ایمان یہی ہے قرآن مجید نے واضح طور پہ ہمیں دنیا داری سے بچنے کی اور اس میں باقاعدہ بتایا کہ جو قریش ہیں وہ اصل میں مادہ پرست ہیں اور دنیا دار ہیں جس کی وجہ سے ان کو یہ مسائل جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں اور آخرت میں ان کے لیے بڑے شدید قسم کا عذاب ہے یہ اصحاب الجنہ نہیں ہوں گے بلکہ یہ اصحاب النار ہوں گے قیامت سے اسی لیے بار بار ڈرایا گیا ہے توحید کے دلائل دیے گئے ہیں اللہ جو ہے وہ سب کا رب ہے اور اللہ جو ہے اس کو کسی کے ساتھ موازنہ نہیں کیا جا سکتا اللہ کی تمام صفات حقیقی ہیں اور جو اس سے ملتی جلتی صفات دنیا میں ہمیں نظر آتی ہیں وہ مجازی ہیں وہ عطائی ہیں وہ اللہ کی دین ہیں ان کا آپس میں کوئی مقابلہ نہیں ہے کسی اللہ کے ولی نے رحمت اللہ نے بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ کہیں کہ ایک ہی صفت جو اللہ میں بھی ملتی ہے اور وہی وہ صفت اگر انسان میں بھی ملتی ہے اگر آپ یہ بھی سوچیں کہ اللہ کی صفت سمندر ہے اور آپ کی صفت اس سمندر میں ایک قطرہ ہے تو بھی آپ گناہ ہو جائیں گے کیونکہ سمندر بھی کہیں گے تو وہ محدود ہوگا لیکن اللہ کی صرف لا محدود ہوتی ہے یعنی مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا تو صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار گئی اور منکرین کو رہنا ہے دنیا داری کرنی پڑے گی لیکن اس دنیا داری کو ہماری جیب میں ہونا چاہیے دنیا داری کو ہمارے دل میں ہماری روح میں ہمارے دماغ میں نہیں ہونا چاہیے اور ذہن میں رکھیں رسالت کا انکار قیامت کا انکار توحید کا انکار یہ جو ساری باتیں بھی کچھ دیر پہلے ہم نے عرض کی یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ ساری کی ساری جو باتیں ہیں ان سے بچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے قرآن مجید اور اللہ کے نبی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمتا ہیں آپ کے جو فرمان ہیں آپ کے جو افعال ہیں آپ کے جو اقوال ہیں ان کی روشنی میں اپنی زندگی کو سیدھا کرنے کی پرخلوص کوشش اب ہم اکثر اس طرح کی بات کر دیتے ہیں کہ جی ہم تو کمزور انسان ہیں ہم سے کام نہیں ہو پاتا دیکھیں نہیں ہو پانا اور بات ہے لیکن اس چیز کو ذہن میں رکھ کے وہ کام چھوڑ دینا کہ ہم سے نہیں ہو پاتا یہ گناہ ہے ہمیں اس راستے پہ چلنا ہے وہ راستہ ٹوٹا پھوٹا ہو کوئی پروا نہیں ہے ایک شخص تاریخ میں ہمیں قصہ ملتا ہے اور وہ کھوٹے سکے بھی لے لیا کرتا تھا تو کسی نے پوچھا کہ تم کھوٹے سکے کیوں لے لیتے ہو تو اس نے کہا کہ میں رات کو اللہ سے گر گڑ گڑا کے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ میں نے تیرے مخلوق پہ رحم کیا تیری دیئے ہوئے ازنو توفیم کے ساتھ اور میں نے وہ کھوٹے سی کے قبول کیا یا اللہ میری ساری عبادت کا جو کھوٹ ہے تو اس کو قبول کریں تو غلطی کوتاہی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اصل مسئلہ ہے کہ اس کا احساس رہے اور اس سے پھر توبہ استغفار جو ہے وہ رہے اور جو حلال اللہ نے قرار دیا ہے جو حلال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے وہ حلال ہے اور جو یہاں سے ہمیں حرام ملتا ہے جو اللہ نے حرام کہا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کہا وہ حرام ہے اس کے علاوہ کوئی چیز خود سے حلال قرار دینا خود سے حرام قرار دینا یہ بھی کفار مکہ کی جو ہے ان کی خصلتوں میں سے ہے اور ان کی عادتوں میں سے ہے ہم میں اس سے بچنا ہے اور ان کے مشرکانہ قائد تھے حلال حرام پہ ان کی اپنے ہی معاملات تھے اللہ کے ساتھ دیکھیں جب ہم شرک کہتے ہیں شرک کا مطلب کیا ہے شرک کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی ایک ہستی کو تسلیم کریں اور ہم تسلیم کریں کہ اس کے پاس وہ ساری صفات ہیں جو اللہ کے پاس ہیں اللہ اس کی شدید جو ہے وہ سزا ہے اور بہت ہی زیادہ عظیم قسم کا علیم قسم کا عذاب ہے اسی لیے قریش کے لیڈروں کو قوم نو کے بارے میں بتایا گیا فرون کے بارے میں بتایا گیا اور پچھلی اقوام کے بارے میں بتایا گیا موسا کے بارے میں بتایا گیا علیہ السلام ان کی اقوام کے بارے میں بتایا گیا ان کی جو نافرمائنیاں تھیں ان کو بتایا گیا لیکن وہ صرف کفار مکہ کو جو نہیں بتایا گیا وہ آج ہمیں آپ کو بھی بتایا جا رہا ہے یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے یہ ایک ایسا معجزہ ہے نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معجزات میں سب سے بڑا معجزہ اگر ہے تو وہ قرآن مجید ہے کہ آج ڈیڑھ ہزار سال سے اوپر وقت گزر جانے کے باوجود حرف بحرف اسی طرح موجود ہے جیسے صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ترتیب فرمایا تھا اس پہ انشاءاللہ اللہ اللہ کے دیے ہوئے توفیق سے اگلی بار اگر اللہ نے چاہا تو ہم گفتگو کریں گے ہمارے یہاں اکثر بات ہوتی ہے قرآن کی ترتیب کس نے کی کیسے کی قرآن تو بعد میں اکٹھا کیا گیا تھا اس پہ انشاءاللہ بڑی سیر حاصل گفتگو کریں گے تاکہ آپ کے ایمان قرآن پر مضبوط ہو جائے کیونکہ قرآن ہی تو ہے جس سے ہم ہیں اگر قرآن نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں پھر ہم میں اور غیر مسلمین میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا ہاں قرآن نے یہ ضرور کہا ہے مزید صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی واضح طور پر فرما دیا اور ہمیں بھی جو ہے وہ اسی لحاظ سے آپ کے ذریعے سے فرما دیا کہ کسی بھی انسان کو ایمان کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا اللہ تعالیٰ نے انسان کو خیر چننے اور شر چننے کی آزادی عطا فرمائی ہے اس میں بھی کسی وقت گفتگو کریں گے ہمارے یہاں جی چونکہ سب کچھ لکھ دیا تو اس میں ہمارا کیا قصور تخر اللہ اس میں بھی کسی وقت اللہ دیئے ازن و توفیق سے ہم گفتگو کریں گے کچھ اختیار اللہ نے ہمیں دیا ہے اس اختیار کی بنیاد پر ہماری دنیا میں بھی زندگی جو ہے اس کا اس کے معاملات جو ہیں وہ درست ہوتے ہیں اور سمت جو ہے وہ طے ہوتی ہے اور متعین ہوتی ہے اور کچھ معاملات ایسے ہیں کہ وہ ہمارے کیے ہوئے ارادوں اور ہمارے کیے ہوئے افوال اور افوال کی وجہ سے آخرت میں بھی ہمارے لیے معاملات جو وہ تیب آتے ہیں وہ طے پاتے ہیں اور سب سے آخر میں اس سورہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پر ایمان لانے کا اور قرآن کی پیروی کرنے کا صبر کا استقامت کا مظاہرہ کرنے کا حکمت فرمایا ہے یہ جو سورہ ہے اس میں انتہائی محکم دلائل موجود ہیں جن کی روشنی میں توحید رسالت آخرت کا انکار اور اسی طریقے سے مشرقین مکہ پر حج تمام کیا گیا اعتراضات کے جواب دیے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن مجید پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی اللہ تعالی ہمیں توفیع قطع فرمائے عزنت فرمائے کہ ہم قرآن مجید کے اس حکم کو تسلیم کریں اور اس کے مطابق اپنے کلو کو اپنی روح کو اپنے ذہنوں کو منور کر سکیں اور اپنی زندگیوں کو درست سمت میں لے جاؤ سکیں تاکہ نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی ہمارے لئے انعامات اور بے تہاشہ کرام ہماری لئے اللہ تبارک و تعالیٰ خاص دارے وصول اللہ علیہ و خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد مولا و علیہ و اصحابی اجرعین برحمتِ یا ارمان رحمین